آج انشاءاللہ شاء اللہ ازم خوشگوار زندگی پروگرام کا آغاز صورت الفرقان کی آیت نمبر سکسٹی ون اکسٹھ سے ہوگا یصور فرقان کا چھٹا رقو اور میں پارے کا چوتھا رکو ہے اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول منظور فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے تبا و جعل لدی جڑف بروجا بڑی برکت والی ہے وہ ذات جسے چاہے برکت عطا فرمائے تبارک کل بابرکت با ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے سیارے جو گردش کرتے ہیں ان سیاروں کے بارہ منازل ہیں جنہیں بروج کہتے ہیں وہ رب جس نے آسمان کو بنایا اور اسے ستاروں سے سورج اور چاند سے روشن و منور فرمایا اس کی نعمت کا ذکر ہے ج فیحا سراجوں کمرم مُنِيرًا اور اس نے آسمان میں چراغ رکھا سراج یعنی سورج جو ایک روشن چراغ ہے وہ کمرم منی اور روشن چاند اس آسمان میں رکھا بہول لدی جاڑ لئی لن نہ اسی رب نے رات اور دن کی بدلی رکھی یعنی رات کے جاتے ہی دن آ جاتا ہے اور یہ عمل اس قدر آہستہ آہستہ ہے کہ بغیر کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہوئے یا بہت بڑا ہولناک کوئی دھماکہ ہوئے بڑی آہستگی سے دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے پھر رات جا رہی ہوتی ہے دن آ رہا ہوتا ہے لمن اراد شکور یہ باتیں اس کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے تو ان باتوں پہ غور کرے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے شریف فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر اس رکوع کے اختتام تک رحمان از وجل کے ان بندوں کا ذکر ہے کہ جو نیک اور صالح ہیں جو ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں جن کی زندگی اس طرح گزرتی ہے جس طرح ایک انسان کو زندگی گزارنی چاہیے اللہ تعالی رحمان از وجل کے ان نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی ایک پرہیزگار زندگی گزارنے کی توفیق قطع فرما یقیناً یہی زندگی ہے وہ نہ صرف کھانا پینا سونا اپنے دنیاوی مفاد کو سمجھنا تو یہ تو کافر بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں ایسی زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں وہ عباد الرشمان الدینہ رحمان از وجل کے وہ بندے اللہدین یمشون وہ زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں آجزی اور انکساری کرتے ہوئے چلتے ہیں ان عز وجل کے نیک بندے وہ غرور اور تکبر سے پاک ہیں وہ عجب سے اور خود پسندی سے پاک ہے ان میں آجزی ہے ان کی چال میں آجزی ہے ان کی گفتگو میں آجزی ہے ان کے دل میں آجزی ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرے پھر بھی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے ہر وقت وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے و عیدا خواہ قب الجا نسل اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جاہل لوگ ان سے الجھنا چاہتے ہیں آلو سلامہ وہ کہتے ہیں سلام مراد یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں بلکہ ان سے اعراض کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا مشن بہت عظیم شان ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لمحات بہت کم ہیں کوئی سمجھنا چاہے تو اسے سمجھاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں سامنے والا باتیں کر کے ہمارے وقت کو ضائع کر رہا ہے بلا وجہ الجھ رہا ہے تو وہ اس سے اعراض کر کے اپنے اعلی مقاصد کے حصول کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے والذین یبیتون تو سجد و قیاما یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے لیے راتیں گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے و قیام کرتے ہوئے ساری رات روتے ہوئے عب کرتے ہوئے گزر جاتی ہے لیکن پھر بھی اللہ کا خوف دیکھیں وہ لدین یا قولون رب بنا اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب رب بنا صرف انا آزاب جہنم اے پرور ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے ان نہ آبا کا بے شک جہنم کا عذاب ضرور غرامن ہے کہ اگر جس کو لاغو ہو جائے وہ اس کے لیے پھر لازم ہوگا اس سے جدا نہیں ہوگا جو جہنم میں ایک دفعہ گیا اس حالت میں کہ اس کا ایمان برباد ہو چکا ہے تو پھر اسے جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا انحاسات مستقر و مقام بے جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ جہنم کی خوف سے لرستے ہیں جہنم سے بچنے والے کام کرتے ہیں اس کے باوجود جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں والذین اذا ادا لم فقول لم یا اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کریں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں جہاں خرچ کرتے ہیں جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خوب دیتے ہیں اور جہاں تک دنیاوی معاملہ ہے دنیاوی معاملات میں وہ فضول خرچہ بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے وکانا بینا زالی کا قواما وہ فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں ودین اللہ علاً اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے یعنی پکے مومن ہیں شرک سے اور کفر سے پاک ہیں ولا یقل بلحی جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا جس کی عزت اور احترام کو اللہ نے بیان کیا اس جان کو نا حق وہ قتل نہیں کرتے اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ یعنی اگر کوئی قاتل ہے تو اسے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا کوئی زانی ہے اور شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا کوئی ڈاکو ہے تو اسے بھی سزا دی جائے گی قتل کیا جائے گا اور بعض صورتوں میں قتل کر کے سولی پر چڑھایا جائے گا اللہ بالحقی سے یہ مراد ہے کہ حق کے ساتھ تو قتل کیا جائے گا لیکن ناحق اور ناجائز وہ قتل نہیں کرتے تو قاتل کو قتل کرنا زانی کو سزا دینا یہ سب شریعت کے عین مطابق ہے جو حاکم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سارے کام انجام دے ولا یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے بدکاری نہیں کرتے زنا کی کئی اقسام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے کان بھی زنا کرتے ہیں زبان بھی زنا کرتی ہے سوچ اور فکر اور ذہن کے متعلق فرمایا دل بھی گناہ کرتا ہے زنا کرتا ہے آنکھ کا زنا بدنگاہی ہے کان کا زنا عورت کی آواز کو بری نیت کے ساتھ سننا یا گانے سننا ذہن فکر دل کا ذنا بری خیالات کو دل میں لانا تو آپ نے فرمایا جسم کا ہر ہر وہ زنا میں ملوث ہوتا ہے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ان آفتوں سے محفوظ فرمائے ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارا دل و دماغ ہماری سوچ رب العالمین ایسا کرم کر دے کہ وہ پاکیزہ ہو جائے میں فلالی کا یلقا اساما اور جو کوئی ایسا گناہ کرے تو وہ سزا پائے گا جو سنا کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی یو دو یوم القیامتی قیامت کے دن اس کے لیے دگنا عذاب دیا جائے گا یخلد فی مہانا اور ذلت کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے گا وہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا رہے گا علامن تابا مگر جو توبہ کر لے وہ آمنا اور ایمان لے آئے وہ عمل صالح اور اچھے عمل کرے فلادیل اللہ ستی توبہ کرنے والے پر رب العالمین ایسا کرم فرمائے گا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا سچی پکی توبہ کی جائے اور پھر توبہ پر استقامت پذیر ہو جائے پھر کبھی شیطان بہکا دے اور کوئی گنا ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں روئیں سچی پکی توبہ کریں آئندہ گنا سے بچنے کا پورا عزم اور پکی نیت کریں پھر اگر چند دنوں کے بعد شیطان حملہ کر دے اور وہ کامیاب ہو جائے بالفرض تو مایوس نہ ہو پھر رب کی بارگاہ میں رونے لگے اور رب العالمین کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے اس طرح وہ کوشش کرتا رہے گا ایک وقت وہ آئے گا کہ نیکی کرنا اس کی عادت بن جائے گی اور گنا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا وہ کین اللہ غفور رشیما اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے من تابا وہ عامل اور جو کوئی توبہ کرے اور اچھے عمل کرے فن نہ متابا بس بے شک وہ اللہ کی طرف صحیح طرح رجوع لایا یعنی اللہ کی طرف رجوع لانے کا طریقہ توبہ کرنا اور پھر توبہ پر استقامت پذیر ہو جانا نیک لوگوں کی صفات کا ذکر ہے والذین لا یش حدون یہ نیک لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے وہ ادا مرو بل مررو کراما اور جب کسی بےحدہ بات کے قریب سے گزریں اپنی عزت کا تحفظ کیے ہوئے گزر جاتے ہیں بنا دیا کہ وہ بےحودگی میں نہیں پڑتے اور کبھی کوئی بےحودہ شخص ٹکراؤ ہو جائے تو وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب وہ راہ سے گزرتے ہیں راستے سے اور وہ اپنے مکان سے باہر ہوتے ہیں تو باہر کی بےودگی اور گندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں وہ اللہ کی یاد میں ایسے کھوئے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی بازار کوئی دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے و اللہ دینا ادا کی روی آیا ربی ہند لم یا خیر رو علیہ اور جب ان کے رب کی آیتیں ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں تو ان آیتوں پر وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن کی باتیں سن کر غور کرتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں وہ بہرے اور اندھوں کی طرح نہیں ہوتے کہ جن کے سامنے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو ہر لمحے وہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگے ہوتے ہیں والذین یقولون یقول اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب حب من ازوا جنا قرتا آئین اے تو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی چنڈک بنا دے و جان لالمتقین اماما ارے پروردگار تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے متقیوں کا پیشوا بنا دے یعنی اولاد اور بیویاں, وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں یعنی گھر جنتی گھرانہ بن جائے آنکھوں کی ٹھنڈک اسی صورت میں اولاد بن سکتی ہے کہ جب اولاد نیک و سالے ہو اگر اولاد گناگار ہے انسان مرنے کے بعد قبر میں مردوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے بلکہ مردے روایت میں آتا ہے کہ اسے شرمسار اس طرح بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے آج یہ گنا کیا ہے تو جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قبر میں اپنے والدین کو شرمندہ نہ کریں اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور جب اولاد نیک اعمال اختیار کرتی ہے تو قبر میں والدین کو خوشی ہوتی ہے اور وہ مردوں کے سامنے شرمسار نہیں ہوتے بلکہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں چاہے والدین گناگار ہوں یا نیک ہوں قبر میں جانے کے بعد سارے معاملات ان کے سامنے کھل جاتے ہیں پھر ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے تو اگر کسی والدین کے والدین کا انتقال ہو جائے تو سب سے بڑا ایسال ثواب یہی ہے کہ بندہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے والدین کو قبر میں اذیت ہو نیک بن جائے صالح بن جائے یہ وہ دعا ہے کہ مبصرین علماء بیان فرماتے ہیں سور فرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور اس آیت کریمہ کو ہر فرض نماز کے بعد اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ایک مرتبہ اشاہد کریمہ وہ پڑھ لیں بہتر یہ کہ تین دفعہ پڑھ لیں اور یہاں سے پڑھیں گے ربنا قرآن دعاؤں میں جہاں ربنا ہوتا ہے وہاں مستحب یہ ہے کہ اللہ لگایا جائے اللہ ہما ربنا حب لا بن ازوا جنا ویتین قرۃ اللہ امام یہ دعا جو فرض نماز کے بعد پڑھنے کا عادی ہوگا اور پھر اپنے گھر میں اصلاح کی کوشش بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرمائے گا کہ اس کی اولاد اور اس کے گھر والے نیک و سالے بن جائیں گے پھر اس آیت کریمہ میں ہے متقیوں کا پیشوا بنا دے وہ فرماتے فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا نیک ہو اتنا نیک ہو کہ متقیوں کا وہ امام بن جائے پیشوا بن جائے یعنی متقیوں سے بھی آگے نکل جائے تو ان اس دعا کی برکت سے ہمارے دل کی دنیا بھی تبدیل ہوگی اور ہمارے گھر والوں کی دل کی دنیا بھی تبدیل ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ اجن الغرف بیما سبرو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے انہیں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے بدلے میں بیمار صبر اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا صبر کے ایک معنی تو بڑے مشہور ہے کہ مصیبت آئی اور آپ نے صبر کر لیا اور یہاں صبر کے ایک اور بھی معنی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت پر صبر کرنا گناہ سے بچنے پر صبر کرنا دل چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کروں مگر اپنے دل کو نفس کو روک لینا یہ عظیم و صبر ہے روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے ہمت نہیں ہو رہی مگر وہ عبادت پر صبر کرے اپنے جسم کو مشقت میں ڈالے تو ایسے شخص کے لیے جنت کے عظیم و شان محلات ہیں وہ یو لکون فیحا تاحیتوں جنت میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے ان کی ملاقات بڑی مبارک ہوگی اور سلامتی والی ہوگی خالدین فیح ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہیں گے حسنت مستقر و مقامہ جنت سب سے بہتر ٹھکانہ ہے اور سب سے بہتر ٹھہرنے کی جگہ ہے اللہ رب العالمین ان نیک بندوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے ہے اور ایسی پاکیزہ زندگی ہم بھی گزارے اور ان کے صدقے میں جنت کے عظیم و شان نعمتیں رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائیں قل اے محبوب آپ فرمائیے ما یا بکم ربی لعاؤ اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو تو میرے رب کے نزدیک تمہاری کوئی قدر نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے اگر تمہیں رب کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی رب العالمین کی بارگاہ میں نہ شکلیں نہ ہی مال نہ ہی عہدہ نہ ہی صلاحیتیں رب کی بارگاہ میں قرب کا باعث جو ہے وہ ہے عبادت تقوی پرہیزگاری فقد کا ضب بے شک تم نے جھٹلایا ف سعف یقون پس ان قریب عذاب چپک جائے گا عذاب سے تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے شریف فرقان مکمل ہوئی اللہ رب العالمین اس کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں